شدے میں گوگر مت لانے کے شارے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے دی گلشن گی دے صحرا بھی دے اس من میں کوئی غم بھی دے لے لطر صحرا بھی دے اس چند میں کوئی ہم کبا کچھ ڈر نہیں مار کے ڈروگر جب ساری ایسی کسی کو ماں کا کچھ ڈر نہیں مار اسٹی پسی ہے پود پو کو ماں جن میں کرشی پسی ہے خدا سے کوئی خدا سے اس کو کوئی مجھ کو میں بھی یاد تیری رہے پی مجھ کو فل وطن میں بھی یاد تیری رہے. پود سیکھو yubayang e no. e nubha لطف سے دے بھی دے اس من میں کوئی دے دیا مندر کو دے نیا بتارے اپنے اپن کرتے اور لوگ مہا بتارے اپنے اپن کو دے तेलो मी आनवा مجھ کو تیری ویری اے کا چار تو ہےج یاد یوں برانے محبت زبابل تو ہے خدا مجھ کو Come on. مات کی اہمیت آخر میں ایک ضروری اعلان کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد جن کو مجھ سے تعلق ہے بلکہ تعلق نہ بھی ہو عقیم الامت حضرت اللہ علیہ سے تعلق ہو تو اللہ کے لیے ہر اتوار کو یہاں جمع ہونے کی کوشش کریں اگر کوئی بڑا شیف نہ ہو تو برابر کے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے مولانا روح روبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بڑا چراغ نہیں ہے تو بیس چھوٹے چھوٹے چراغ جمع ہو جاؤ بست روشن طرست فرماتے ہیں کہ اگر بیس چھوٹے چھوٹے چراغ جمع ہو جائیں تو ایک بڑے چراغ جتنی روشنی ہو جائے گی لہذا اگر اتوار کو نہ آ سکے تو ماہانہ آ جائیں ایک ماہانہ اجتماع رکھیے ایک میں سب جمع ہو گئے اور حکیم مذمت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اور ان کے مواعظ پڑھ کر سن لیے اور دعا کر کے چلے گئے یہ اجتماع ضرور رکھیں اگر یہ اجتماع ختم ہو جائے گا تو سمجھو جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے گی تو بھیڑیا اسے اٹھا لیتا ہے اگر ہم لوگ الگ الگ, الگ ہو جائیں گے تو سمجھ لو یہاں بہت بھیڑیے ہیں یونین میں حصوں کے بھیڑیے موجود ہیں جو ہماری ایمان کی بکریاں اٹھا لے جائیں گے اور ایسا لے جائیں گے کہ ہم آپ خوشی خوشی لدے ہوئے چلے جائیں گے بکری کو چلاتی بھی ہے تاکہ مالک کو خبر ہو جائے اور وہ اس کو بچا لے مگر یہ روشن کے بھیڑیے جیسے ہیں کہ آپ ان کی پیٹ پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے چلے جائیں گے اور کہیں گے اوکے احمد اللہ کی صحبت کی برکات بالاکوٹ کے مجاہدوں کا قافلہ جا رہا تھا راستے میں ایک شخص اس غرض سے کھڑا تھا کہ ایک نظر مجاہدین کے اس قافلے کو دیکھ لوں جس میں سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید جیسے اولیاء ہیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ حسبِ عادت نیچے دیکھ کر چل رہے تھے اچانک جو نظر اٹھائی تو آپ کی نظر اس شخص کی نظر سے ٹکرائی تو ایک ہی نظر میں اللہ نے اس کو کیا دے دیا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتا تھا تو مسجد میں روشنی ہو جاتی تھی حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو حضرت حقیب الامت کے استاد تھے ایک مرتبہ فرمایا کہ معلوم قبول کے کون آتا ہے جس کے آنے سے مسجد روشن ہو جاتی ہے جب وہ حضرت کے پاس لائے گئے تو حضرت نے پوچھا کہ آپ کے آنے سے مسجد کیوں روشن ہو جاتی ہے آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں وہ رونے لگے کہ حضرت میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے بالا کو جہاد کے لیے جب حضرت سید صاحب کا قافلہ جا رہا تھا میں بھی راستے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو سید احمد شہید کی نظر سے میری نظر مل گئی اس کے بعد سے کیفیت پیدا ہو <تصفح> شاہ گئی اللہ شاہدے تفصیم موظہر قرآن کے مصنف شاہ ولی اللہ محدث دہلی کے بیٹھے مسجد فتح پوری دہلی میں کئی گھنٹے عبادت کے بعد نکلے تو ایک کتا سامنے بیٹھا تھا اس پر نظر پڑ گئی ان کے دل کا نور آنکھوں سے اس کتے پر پڑ گیا حکیم علومت فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ کتا جاتا تھا دہلی کے سارے کتے اس کے پاس ادب سے بیٹھ جاتے تھے وہ کتوں گویا پیر بن گیا اس پر حکیم علومت نے ٹھنڈی سانس مری اور فرمایا کہ آگ جن کی نگاہوں سے جانور بھی محروم نہیں رہتے تو انسان کیسے محروم رہے گا میرے شیخ شاہ رال صاحب نے حکیم الامت کے انتقال کے بعد پاجا صاحب کو پیر بنایا پاجا صاحب کا انتقال ہوا تو مولانا عبدالرحمن صاحب کے مل پوری جو مفتی احمد الرحمان صاحب کے والد اور حکیم الامت کے خلیفہ تھے ان سے فوراً رجوع کیا تاکہ سر پر اپنے بڑوں کا سایہ رہے اور جب ان کا انتقال ہوا تو مولانا شاہ عبدالغنی صاحب کو اپنا مربی بنا دیا جبکہ حضرت والا کو بھی حکیم الامت کے خلیفہ تھے اللہ تعالیٰ مد دم تک بزرگوں کا سایہ ہم سب کو نصیب فرمائے اس پر میرے دو شعر ہیں اشار ہیں میری زندگی کا حاصل میری جیت کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرے گرو کیا ہے یارب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ کے گر پہ مرنا میں دیپیا کالج کی پڑھائی کے زمانے میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے یہاں تین سال الہ آباد میں رہا ہوں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادب مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی کے سلسلے کے خلیفہ تھے ایک مرتبہ مطلب انہوں نے تقریر کی حضرت نے سنایا تھا کہ حضرت والا سپیا کالج میں پڑھتے تھے تو شام کو جیسے کالج کی چھٹی ہوتی تھی تو وہاں لڑکے جو کالج کے لڑکے تھے ان میں سے اکثر وہاں گنگا دیا گنگا قریب تھا گنگا جمنا وہاں پہ وہ ہندو عورتیں اور مرد سب ننگے نہاتے تھے وہ ان کو دیکھنے چلے جاتے تھے اور حضرت والا رحمت اللہ سیدھے وہاں سے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے اور رات رات گئے تک حضرت کی خدمت میں رہتے تھے رات کو حضرت کی اشاب کی مجلس ہوتی تھی اور پھر رات گئے کوئی گیارہ بجے کے قریب ازب وہاں سے واپس آتے تھے تین سال تک حضرت کا یہ معمول رہا مولانا شاہ مو ایک مرتبہ تقریر کی تو مولانا شاہ صاحب انہوں نے اعلان کیا کہ آج آپ لوگوں نے مولانا کی جو تقریر سنی ہے تو سمجھ لو کہ شاہ فضل رحمان صاحب گنج آبادی کی تقریر سنی لی اللہ نے ان کا سارا فیض انہیں, انہیں, انہیں, انہیں آتا کیا اللہ نے ان کا سارا سارا اللہ نے ان کا سارا فیل انہیں عطا فرمایا ہے اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب ایسے نقش بندی تھے کہ بڑے بڑے چشتوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا ان کے سارے اشعار عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اصل مقصود سلسلے اردا نہیں یعنی جو چار سلسلے ہیں اصل مقصود یہ سلسلے نہیں مقصود اللہ تعالی کی ذات ہے اگر ایئرپورٹ جانے کے چار راستے ہیں تو بتائیے اصل مقصود راستے ہیں یا ایئرپورٹ پہنچنا ہے ظاہر بات ہے کہ مقصود ایئرپورٹ پہنچنا ہے اسی طرح ہر اللہ والے کی عزت کرو چاہے وہ کسی بھی سلسلے کا ہو کیونکہ مقصود سب کا اللہ کی ذات ہے کسی طریق میں ذکر بلند آواز سے ہے تو کسی میں آہستہ ہے لیکن اتباع سنت سب میں مشترک ہے لہذا اس میں تفریق کرنے والے نادان ہیں میرا شعر ہے التوالا کا شعر ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اور سنت پر عمل کرنے کے لیے ہی بزرگوں نے ہمیں ذکر بتایا ہے کسی نے زہری بتایا یعنی آواز کے ساتھ کسی نے سیفی بتایا یا نہیں آپ کم آواز یا بالکل خفیہ جیسا کی بتائے ویسا ہی کرو لیکن مقصد اتباع سنت ہو اگر کوئی شخص ہمارے یہاں ذکر بتایا جاتا ہے اس کو بالکل نہ بہت زیادہ بلند آواز ہو نہ بالکل مخلی ہو ہلکی دھیمی دھیمی آواز سے ذکر بتایا جاتا ہے لیکن مقصد اتباع سنت ہو اگر کوئی شخص روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کرتا ہے لیکن سنت پر عمل نہیں کرتا بلکہ خلاف سنت عمل کرتا ہے تو وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے یعنی اللہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اوپر ہوگا اور اگر کسی شخص نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا مگر اس کا عمل سنت کے مطابق ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے یہ کمالا اشرفیہ میں لکھا ہے جس کا دل چاہے دیکھ ل ابو جہد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دیکھتا تھا لیکن کیا فائدہ ہوا اس کو اس کو نہ عمل کرنے کی اس کو عمل نہ کرنے کی وجہ سے کچھ نہ ملا لہذا اتباع سنت سب سے بڑی نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو اللہ سے مانگو لیکن اگر نصیب نہ ہو تو دل چھوٹا نہ کرو ابتباع سنت کرتے رہو بس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ہے اضر مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نفش بندی بزرگ تھے اور ہمارے شہر کے بھی شہر تھے ہمارے یہاں چاروں سلسلے میں قید کرتے ہیں عجیم داد اللہ صاحب اللہ علیہ کے سلسلے میں چاروں سلسلے ملتے ہیں ہم اور ہمارے شہر کے داماد حکیم کلیم اللہ صاحب کے بارے میں حضرت نے اپنے خدام کی موجودگی میں فرمایا کہ میں آپ دونوں کو خلافت دیتا ہوں تو میں اللہ کی رحمت سے نفش بندی سلسلے میں بھی خلیفہ ہوں یہ بھی انعام ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جو بھی اللہ والا ہو اس سے محبت کرو یہ فرض مت کرو کہ یہ چشتی وہ قادری وہ نقشبی اس لیے کہ سب کا مقصد اللہ تعالی کی ذات ہے میں ولی اللہ بننے کا آسان طریقہ ریونین میں ولی اللہ بننا بہت آسان ہے صرف فرض واجب اور سنت سنت معدہ ادا کر لو اب یہ مقصد نہیں کہ اللہ تعالیٰ بننے کے لیے ہم ریونین جائیں یہاں بھی ویسی اللہ تعالیٰ معاف کرے ویسے ہی ماحول ہو گیا ایسی بے حیائی اور بے پردگی ہو گئی ہر طرف جو ہے وہ بے پردگی عام ہو گئی اور لباس بھی بہت ہی پہ ہوگا اور ہو گیا ہے تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرتے رہو اور اللہ تعالی کو پالو اللہ والے بن جاؤ حضرت فرما رہے کہ ولی اللہ بننا بہت آسان ہے صرف فرض واجب اور سنت موقع ادا کر لو کوئی نسل نہ بھی کرو اور نظر سے نظر بچا لو ولی اللہ ہو جاؤ گے کامیابی کے لیے یہی ایک پرچہ کافی ہے جبکہ امتحان میں مختلف پرچے ہوتے ہیں کسی ایک وجہ سے کامیابی نہیں ہوتی کسی ایک کی وجہ سے नहीं होती लेकिन لیکن میں کہتا ہوں کہ ریونین میں ایک ہی پرچہ ہے نظر بچانے کا بس اس کو پاس کر لو ولی اللہ ہو گئے یہاں حسینوں کے چہرے سے بھی نظر بچاؤ اور ٹانگوں سے بھی نظر بچاؤ اور ملکوں میں تو چہرے ہی سے نظر करो کرو اور ملکوں میں تو چہرے ہی سے نظر करो کرو یہاں تو نظر करो کرو تو और اور, اور ران تک عام کی دور جاتی ہیں انگریزوں نے اس قسم کا لباس اس لیے بنایا ہے تاکہ بے حیائی اور زنا عام ہو نفس کو گرم کرنے اور اس میں جوڑ پیدا کرنے کے جتنے اسباب ہیں بدماشی کے لیے جائز کر رکھے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ جو نظر بچائے گا اس کو ہم حالت ایمانی عطا فرمائیں گے یہ حدیث پلسی ہے اور حدیث پلسی اس کو کہتے ہیں جس کے راوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور کلام الکلام اللہ کا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو نظر بچائے گا ہم اس کو حلاوت ایمانی عطا کریں گے اور جس کو حلاوت ایمانی عطا کریں گے اس سے کبھی واپس نہیں لی جائے گی اور اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا بعض خاص احباب نے بتایا کہ حضرت والا کے تشریف لانے کے بعد سے ہر اتوار کو صبح نو بجے ریڈیو ریونین کے اسلامی پروگرام میں حضرت والا کی تقاریر کے اقتباسات فرانسیسی ترجمے کے ساتھ نشر کیے جا رہے ہیں بلد رہی بنا تقبل تسمیم اللہ ہماری بھی لالچ ہے ہماری بھی غرض ہے اللہ ہم کو ایک جگہ ایسی عطا فرماتے دے جہاں یکسوئی اور سکون کے ساتھ ہم آپ کی عبادت بھی کر سکیں آپ کو یاد بھی کر سکیں اور آپ کے بندوں کی خدمت کا شرح بھی ہم کو حاصل ہو جائے اے اللہ اے ہمیں نصیب کروا دے ایسی جگہ جہاں مسجد بھی ہو اور خانقاہ بھی ہو اور دار العلوم بھی ہو مسجد بھی اللہ والی ہو خانقاہ بھی اللہ والی ہو اور دارالعلوم بھی اللہ والا اے اللہ ہم آپ سے بھی مانتے اگر ہم اس کے بچے ہم اس کے لائق نہیں ہیں لیکن آپ بڑے کریم ہیں بڑے بڑے کام بنانا آپ کے لیے آپ کی دعت میں کوئی مشکل قلب کو ہی کوئی نہیں ہے آپ کی قدرت بہت بڑی ہے اللہ کے سامنے ہاتھ میں لائے آپ نواز دیجئے ہم کو ایسی جگہ جہاں ہم جب یکسوئی کے ساتھ آپ کو یاد کریں آپ کی محبت سیکھیں اور سکھلائیں اور سارے عالم میں پھر پھر کے یارب سارے عالم کو مجنو بنائیں سارے عالم کو مجنو بنا کر میرے مولا تیرے جیت گائیں مصلی اللہ چالا اللہ خلق جی محمد و آله وصحبه اجمعين امين رحماتك يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته